اور اللہ بچائے گا پرہیزگاروں کو ان کی نجات کی جگہ نہ انہین عذاب چھوئے اور نہ انہین غم ہو